جما کہ امام المبیا سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عظیم سب سے اعلی مع جو اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ قرآن باپ ہے اللہ تعالی کے دعوے نبوت کی سچائی کے لیے کچھ ایسی چیزیں عطا کرتا ہے جو چیزیں اس دعوے نبوت کے لیے دلیل بنتی ہیں موجہ کہتے ہیں موجہ اجز سے ہے آجز ہے نا کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ کام جو اس نبی نے کر کے دکھایا باقی لوگ اس کام کرنے سے آجز ہارن نبی کو اللہ تعالی نے موضا یا ایک عطا کیا موجات کے دینے میں اللہ کا دستور یہ ہے کہ جس زمانے میں وہ نبی آئے جس زمانے میں وہ پیغمبر تشریف لائے اس زمانے اور اس دور میں جس چیز کا رواج زیادہ تھا جس چیز کی شہرت زیادہ تھی اللہ نے وقت کے پیغمبر کو موجزہ بھی اس رواج کے مطابق دیا مثلاً حضرت موسا علیہ السلام جس دور میں تشریف لائے اس زمانے میں جادو کا بہت زور تھا بڑے ماہر جادوگر ملک کے اطراف و اکناف میں پھیلے ہوئے ان کے آپس میں مقابلے ہوتے ہیں وہ لاٹھیاں ڈالتے ہیں رسیاں ڈالتے ہیں اور لوگوں کی نظریں بند کر کے لوگوں کو یہ محسوس کراتے ہیں کہ یہ لاٹیاں نہیں ہیں بلکہ سانپ ہیں وہ جادو ہے بڑی شہرت ہے بڑا زور ہے اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ حضرت موسا علیہ السلام اور جادوگروں کا جب ایک میدان میں مقابلہ ہوا تو ادھر سے اکیلے حضرت موسا آئے اور مقابلے میں فراون نے اسی ہزار جادوگر پیش کیا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جادو کا جادوگروں کا کتنا زور ہے اللہ تعالی نے حضرت موسا علیہ السلام کو مبوس کیا بھیجا تو اللہ نے ان کی صداقت کے لیے موجزہ بھی اس رواج کے مطابق دیا یعنی ان کی لاٹھی کیا بنتی ہے سام اس رواج کا لحاظ رکھا حضرت عیسا علیہ السلام کے زمانے میں طب حکمت ڈاکٹری کا بہت زور ہے بڑے طبیب بڑے حکیم اور اس میں ان کی بڑی شہرت بڑی مہارت بڑی پیچیدہ مرضوں کا علاج وہ سوچتے ہیں ڈھونڈتے ہیں کرتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان میں بھیجا تو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجزا بھی اس رواج کو بتاری مادرزاد نابیناؤں کو بینا کرنا کوڑ کے مرض والے کو درست کرنا اور بات کا علاج دنیا کے کسی حکیم اور ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عزم اللہ وہ بھی کر دکھایا یا مردوں کو زندہ کرنا رواج کے مطابق اللہ نے موجود میں زیادہ مثالیں نہیں پیش کرتا ہوں جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس تمہید کو سامنے رکھ کر اس کی طرف آئیے امام المبیا سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے جس علاقے میں تشریف لائے اس علاقے کے رہنے والوں کو اپنی زبان پہ بڑا لاز تھا اپنی کلام پر اپنی بات پر اپنی ذہانت پر اپنی فصاحت پر اپنی بلاغت پر اپنی شعر و شاعری پر بڑا ناز جیسے میں نے گزشتہ درس میں کہا کہ اتنا ناز کہ وہ اپنے سوا سب کو عجم کہتے ہیں اور عجم کا مینا ہے گونگا یعنی وہ کہتے ہیں کہ زبان تو ہمارے پاس ہے ہمارے سوا جتنے لوگ ہیں وہ عجم ہیں اجمی ہیں گونگے ہیں انہیں کیا پتہ ہے فساحت کیا ہوتی ہے بلاغت کیا ہوتی ہے شعر و شاعری کیا ہوتی ہے ان کے بچے بھی شاعری کرتے ہیں ان کی بچیاں بھی شاعری کرتی ہیں انہیں اپنی فساحت پہ اپنی بلاغت پہ اپنی زبان پہ زبان کی ندرت پہ بڑا ناد ہے اور اس کی بڑی شہرت ہے بڑا رواج ہے چنانچہ اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر کو ان کی صداقت کے لیے جو موجہ عطا کیا وہ انہی کی زبان اور رواج کے مطابق قرآن پاک کی شکل میں اتا کہ لائیے تمہیں اپنی فساد پہ بڑا ناز ہے تمہیں اپنی بلاغت پہ بڑا ناز ہے تمہیں اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے تمہیں اپنی شعر و شاعری پہ بڑا ناز ہے ہم ایک صورت کا بڑی صورت کا مطالبہ تم سے نہیں کر رہے ہم کئی صورتوں کا مطالبہ تم سے نہیں کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں بین کم فی رئی مما نزلنا آلہ آبدنا اگر تمہیں شک ہو گیا ہے اس کتاب کے اندر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے کہ یہ خود بنا کے لاتا ہے یہ کسی سے پڑھتا ہے اسے کوئی پڑھاتا ہے یہ خود گھڑتا ہے یہ بناتا ہے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اگر تمہیں اس بات میں شک ہو گیا ہے تو میرے پیغمبر نے تو پڑھنا لکھنا کسی سے سیکھا نہیں ہے وہ پڑھنا نہیں جانتا لکھنا نہیں جانتا اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتا ہے میرا پیغمبر اگر میرا پیغمبر خود یہ قرآن بنا کے لاتا ہے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تم سارے لوگ ودوش ودا کم شہداء کا ایک معنی حمایتی مددگار اور شہداء کا ایک معنی محسرین نے کیا ہے تم بھی اکٹھے ہو جاؤ اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو جن کے متعلق یہ سمجھتی ہو کہ وہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں ان اپنے معبودوں کو بھی بلاؤ پکارو ان سے مدد طلب کرو تم بھی اکٹھے ہو جاؤ تمہارے معبود بھی اکٹھے ہو جائیں تم بھی اکٹھے ہو جاؤ تمہارے حمیتی بھی اکٹھے ہو جائیں تم سب مل کر فاتوب سورت ان ایک صورت کا ہم مطالبہ کرتے ہیں تم سے جس کی فصاحت اس جیسی ہو جس کی بلاغت اس جیسی ہو جس کے مضامین اتنے جامع ہوں جس کے مضامین اتنے خوبصورت ہوں اتنے جامع ہوں کبھی آپ نے توجہ نہیں کی ہے ان مضامین کی طرف اللہ ہم جب چلیں گے انشاءاللہ تو آپ کو اس کی طرف توجہ دلاتے چلے جائیں گے اس کے مضامین اور مضامین کی ندلت اور خوبصورت خوبصورتی کی طرف تم نے توجہ کبھی نہیں کی ہے کہ یہ قرآن پاک کہتا ہے ایک دعوی پیش کرتا ہے ایک دعوی قوم کے سامنے رکھتا ہے مثلاً یاس او بدھو ربا کو کہ عبادت کرو کس کی اپنے رب کی عبادت کے لائق ایک ہستی ہے جس کو غائبانہ پکارا جائے جس سے مدد طلب کی جائے جس کے سامنے استغاثہ کیا جائے جس کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے جس کے سجدے کیے جائیں جس کے نام کی نظر و نیاد دی جائے وہ صرف ایک ہستی ہے اور وہ صرف کون ہے اللہ ہے رب ہے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اللہ کے سوا گائے تمہاری پکارے سننے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا تمہاری مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں اللہ کے سوا تمہاری جھولیاں بھرنے والا کوئی نہیں برکتیں دینے والا کوئی نہیں اور کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں ہے کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی اللہ کے سوا داتا نہیں گنج بخش نہیں اللہ کے سوا کوئی دستگیر کوئی غریب نواز کوئی لجپال اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے یہ ساری کی ساری سفتیں جو ہے یہ صرف کس کی ہے <تصفح> اللہ کی ہے کیوں کیوں یا اللہ تیری عبادت کرے اوروں کی عبادت نہ کرے تیرے سجدے کرے اوروں کے سجدے نہ کرے تجھے پکارے اوروں کو نہ پکارے تیرے نام کی نظر و نیاز دے اوروں کے نام کی نظر و نیاز نہ دے کیوں اللہ تعالی کہتے ہیں میں جو کہتا ہوں تمہارا مالک نہیں ہوں تمہارا رابط نہیں ہوں تمہارا خالق نہیں ہوں میں مولا میں رب میں قہار میں جبار میں کہتا ہوں میری بات کو مانو نہیں تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا نہیں کہا نہیں کہا مانو میری اس بات کو ورنہ تمہیں نابینا کر دوں گا کسی اور دروازے کی طرف جاؤ گے تو تمہیں نابینا کر دوں گا تمہارے بازو توڑ دوں گا تمہیں پاگل بنا دوں گا دھینگا مشتی سے ڈنڈے کے زور سے جبر سے اللہ نے اپنی بات نہیں منوائی بات منوائی تو دلال کے رنگ میں دلیلیں دی اللہ نے اور دلیل بھی اتنی خوبصورت کہ اس کو سمجھنے کے لیے علم کی کوئی ضرورت نہیں کہ عالم سمجھ جائے اور جاہر نہ سمجھے شہری سمجھ جائے اور دیہات نہ سمجھے مرد سمجھ جائے اور عورت نہ سمجھے بڑا سمجھ جائے اور چھوٹا نہ سمجھے ایسی کوئی دلیل اللہ نے پیش نہیں کی ہے دلیل اتنی آسان اور اتنی سہل کہ ہر دماغ اس کو سمجھنے اور ماننے پر مجبور ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں عبادت و پکار صرف میری کرو اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خالہ کا تم پیدا نے کیا خالم تمہیں پیدا جو میں نے کیا پیدا کرنے والا جو میں ہوں تو تو باپ کی پیٹ میں ایک پانی کا نطفہ تھا ایک کترا تھا پانی کا ہم نے باپ کی پیٹ سے ماں کے رحم میں اسے ٹپتایا پھر ماں کے رحم میں جہاں کوئی مثالہ نہیں کوئی روشنی نہیں کوئی رستہ نہیں کائنات کا کوئی آدمی اور کسی آدمی کا ہاتھ اس جگہ پہ, پہ پہنچ نہیں پاتا وہاں کوئی نقشہ نہیں تھا پھر ہم نے پانی کے ایک کترے کو لوتڑے میں بدل دیا اس کو لوتڑے میں بدل کے اس پہ ہڈیاں پہنائی پھر اس پہ ہم نے گوش چڑھایا پھر اس پہ ہم نے چمڑا چڑھایا پھر اس میں ہم نے روح پھونک دی اور جب اس میں روح پھونک دی ہم نے اور روح جب آئی تو پھر اس بچے کو بھوک محسوس ہوئی روح آئی تو اس پلنے والے بچے کو پیاس محسوس ہوئی اب روح جو آ گئی تو کھانا کی ضرورت ہے پینے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ساری کائنات کے فلسفر اور سائنس دان اور بزرگ اور پیر اور نبی مل کر تجھے خوراک پہنچانا چاہتے ماں کے رحم میں تجھے خوراک کوئی نہیں پہنچا سکتا تھا اللہ فرماتے ہیں پھر میں تھا نا کہ میں نے ماں کا وہ گندا خون تیری خوراک بنایا اور وہ خوراک ہم نے تیری زبان کے ذریعے ہوٹوں کے ذریعے وہ خوراک تیرے میدے میں نہیں پہنچائی ہم نے وہ ماں کا گندا خون ناس کے ذریعے تجھے پہنچایا اس لیے کہ ت نے پیدا ہونے کے بعد اس زبان سے میرا نام لینا تھا میرے نبی کا نام لینا تھا میں تیری زبان کو بھی پلید نہیں کرنا چاہتا تھا میں تیری زبان کو ناپاک نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے ناف کے ذریعے وہ تجھے خوراک پہنچائی پھر ہم تجھے ماں کے پیٹ سے باہر لائے اور جب وہ ناف کو کاٹ دیا گیا تو, تو روتا تھا تیرے خوراک کا رستہ جو ختم ہو گیا تو رو رہا تھا تیرے رونے کو نہ تیرا باپ سمجھتا تھا نہ تیری ماں سمجھتی تھی نہ کوئی مور سمجھتا تھا اس دن تیری بولی کوئی نہیں سمجھتا تھا تو روتا تھا کہ رستہ کٹ گیا روزی کہاں سے آئے گی کھاؤں گا کہاں سے پیوں گا کہاں سے تیری بولی کوئی نہیں سمجھتا تھا تاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا بول بھی نہیں سکتا تھا دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کہہ بھی نہیں سکتا تھا اس دن میں نے تیری غمزیں سمجھی اور تیرے رونے کی بولیاں میں نے سمجھی اور میں نے تیرے کان میں کہا ایک رستہ کٹ گیا ہے روتے ہو چپ کرو میں نے ایک رستہ کاٹ دیا ہے ماں کے سینے میں دو رستے جاری بھی کر دی ہم تیرے روزی کا انتظام ہم نے کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں خالہ کا تو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے تمہیں ایک ناپاک قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے قرآن کہتا ہے ہو سب رکم فل ارحام کئی فیشا اور ماں کے ریموں میں جس طرح چاہتا ہے تصویریں بنانے والا کون ہے سب تھے الحما میں شا جس طرح چاہتی ہے ماں کے ریم میں تصویر بناتی ہے نقشہ بناتی ہے یہ سات آٹھ انچ کا مختصر سا چہرہ اور اس مختصر چہرے پر ہر بندے کی دو آنکھیں اور اس کے دو ابرو اور ایک اس کی پیشانی اور دو اس کے رخسار ایک اس کی ٹھوڑی اور دو اس کے ہونٹ ہر بندے کے چہرے پہ پھٹتی ہے تھوڑے سے حدود دربا کے اندر آدم علیہ السلام سے بنانے لگے قیامت تک بناتے چلے جائیں گے مگر ایک کی صورت کو دوسرے سے ملنے نہیں دیتی سب را میں شاہ یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں ماں کے پیٹ میں روزی میں نے پہنچائی ماں کے پیٹ میں روزی میں نے دی جب باہر آئے تو ماں کے سینے میں روزی کی تھاریں میں نے پیدا کرنی دی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا انسان ہو ما غرہ کا بے رب کل کریم اللہ خالہ کا سورت ماشا رکھ کا بک یہ کس انسان کو اللہ کہتے ہیں یا یوحل الانسان کس کو کہتے ہیں یہ اس انسان کو کہتے ہیں جو رب کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور دروازے پہ جاتا ہے کسی جانور کے پیچھے کسی مدار کے اوپر کسی بت کے اوپر دھکے کھانے جاتا ہے جب ماننے کے لیے تو اللہ تعالیٰ پیچھے سے اس بندے کو آواز لگاتے ہیں یا یوحل الانسان اور شرک کرنے والے انسان میرے دروازے کو چھوڑنے والے انسان جا رہے ہو مزاروں پر جا رہے ہو بیماری کی شفا لینے کے لیے قدروں پر جا رہے ہو مقدمے سے رہائی پانے کے لیے بزرگوں کے مزاروں پر کیا میں تجھے منع نہیں کرتا ہوں تیری ٹانگیں نہیں توڑتا ہوں یا تم ان سے مان روزی کا سوال کر صحت کا سوال کر اولاد کا سوال کر لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے کے جا ایک بات کا جواب چاہتا ہوں اللہ فرماتی ہوں اس بندے کو یا یو حل انسان ہو ربے رب کل کریم تیری زندگی گزر گئی چالیس سال کی پچاس سال کی ساٹھ سال کی ستر سال کی اس میں تیرا بچپن اس میں تیرا لڑکپن اس میں تیری جوانی اس میں تیری صحت اس میں تیری جوانی گزر گئی اللہ فرماتی ہے میرا دروازہ چھوڑ کے جا رہے ہو جاؤ میں تجھے منع نہیں کرتا ہوں لیکن اتنی بات بتا کے جا کہ گزری ہوئی زندگی میں ایک لمحہ تو ایسا دکھا تو نے مجھے بلایا ہو میں نے جواب نہ دیا تو نے مجھے بلایا ہو میں نے بات نہ مانی ہو تیری بات میں نے نہ سنی ہو پھر تو یہ کہتے ہوئے اچھا لگتا ہے کہ مولا تو نہیں سنی اب میں فلاں جگہ جا رہا ہوں نے تو نہیں مانی اب میں فلاں جگہ جا رہا ہوں پھر تو جاتے ہوئے اچھا بھی لگتا ہے اور اگر میں نے ہر موقع پہ تیری سنی جب تو ماں کے رحم میں تھا ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا تو ماں کے رحم میں تھا بولنے کے قابل نہیں تھا تو ماں کے رحم میں تھا دیکھنے کے قابل نہیں تھا مانگے میں نے تجھیں آنکھیں دی ت نے آنکھیں مانگی تھی مجھ سے توں نے کان مانگے تھے مجھ سے توں نے ہاتھ مانگے تھے مجھ سے توں نے دماغ مانگا تھا مجھ سے میں نے تجھے ہاتھ دیے بن مانگے دماغ دیا بن مانگے کان دیے بن مانگے زین دیا بن مانگے دل دیا بن مانگے ت نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے میں نے بن مانگے سب کچھ دے دیا ماں کے پیٹ سے باہر آئے تم رونے لگے میں نے بن مانگے ماں کی چھاتیوں سے دودھ کی نہریں تیرے لیے جاری پاگل انسان جب تو بولنے کے قابل نہیں تھا ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا اس وقت تیری میں سنتا تھا اور جب ہاتھ اٹھا کے مانگنے کے قابل ہوا تو اب کہتا ہے میری سنتا نہیں اب کہتا ہے میری رب نہیں سنتا میری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے ہماری سنتا نہیں اور ان کی ان کی موڑتا نہیں اللہ ہماری سنتا نہیں کیوں نہیں سنتا ہم پلیت ہیں ہم پلیت ہیں ہم نجرس ہیں ہماری نہیں سنتا اور ان کی نہیں موڑتا ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے کی آگے کیوں کہنا چاہتا ہے کہ پلیتوں کی نہیں سنتا تجھے, تجھے کس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ناپاکوں کی نہیں سنتا تجھے کس نے یہ کہہ دیا ہے کہ بیگانوں کی نہیں سنتا تجھے کس نے یہ کہہ دیا ہے کہ گناگاروں کی نہیں سنتا تجھے کس نے کہہ دیا ہے کہ میری رحمت کا سمندر ہے جو ہے وہ محدود ہے میں اپنوں کی سنتا ہوں پراوں کی نہیں سنتا ہوں کس نے تجھے کہہ دیا اور پاگل انسان جس, جس, جس, جس نے جس ہستی نے اور جس بندے نے اور جس شخصیت نے میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے آنکھیں دکھا دی تھی پہلے دن اور میرے سامنے اکر کے آ تھا سینہ تان کے میرے سامنے آیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کار اس, اس نے کہا تھا نہیں کرتا میں نے کہا تھا کیوں نہیں کرتا اس نے کہا میری مرضی میں نہیں کرتا انا خیر من ہو میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا جس کا کام اوپر جانا ہے اس کو تھی مٹی سے پیدا کیا جس کا کام نیچے جانا ہے میں سلدا نہیں کرتا اور میں نے اس کو کہا تھا نکل جا میری جنت سے اور اس نے کہا تھا سنبھال اپنی جنت میں یہ جا رہا ہوں معذرت بھی نہیں کی اس کی آنکھیں نیچی نہیں میرے سامنے کھڑا ہو گیا میں نے کہا سلجھا تھا اس نے کہا نہیں کرتا میں کہتا ہوں سنتا اس نے کہا میں نہیں مانتا تیری بات کو اور میرا اتنا بڑا دشمن سینہ تان کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا مجھے انکار کر بیٹھا میرے سامنے اور جب میں نے اسے دھمکی دی کہ نکل جاؤ میری جنت سے تو کہنے لگا گا سہارا اپنی جنت لگی جا رہا ہوں پھر وہ جب جانے لگا پتہ نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا اس نے واپس پلٹ کے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے مولا جنت سے نکال دیا نا زلیل کر دیا ہے نا میری ایک دعا ہے میری زندگی کی تک لمبی کر دے اللہ فرماتی ہے میں نے اس کو بھی کہا تھا تیرے ہاتھوں کو بھی خالی واپس کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہم نے ابلیس کی لی تھی اور تم کہتا ہے ہم پلیز ہیں ہماری سنتا نہیں ہے ہم نے تو ابلیس کی ہاتھوں کو خالی حدیث واپس نہیں کرنے دیا مشکا شریف کی حدیث ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک برگزیزہ پیغمبر ہے وہ بارش بند ہو گئی بارشیں سالی پڑ گئی تو وہ اپنی قوم کو لے کے نکلے ہیں بارش کی دعا مانگنے کے لیے کہ باہر نکلیں گے بارش کی دعا مانگیں گے اللہ بارش عطا کر دے گا اپنی قوم کو لے کے گرمیوں کا موسم ہے دوپہر ہے پسینے میں شرابور ہے وہ باہر کھلے میدان میں آئے اور جب وہ میدان میں پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں واپس پلٹو بھائی اپنے اپنے گھروں کو دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بارش کے لیے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رب کے سامنے التجا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں قوم نے کہا حضرت سلیمان گھر سے نکالا اتنا سفر کیا گرمیوں کا موسم اور پسینے میں شرابور ہیں باہر لائے ہو تو بن مانگے دعا کے واپس چلنے کا حکم کرتے ہو آخر اس کی وجہ کیا ہے حضرت سلیمان کہتے ہیں جب میں اس میدان میں پہنچا تو مجھے اللہ نے ایک چیمٹی دکھائی مجھے اللہ نے ایک چیمٹی دکھائی جو اپنے ننے ننے ہاتھ اٹھا کے رب سے بارش کی دعا مانگ رہی تھی اللہ نے فرمایا سلیمان پلٹ جاؤ ہم نے چینٹی کی دعا سن کے بارش برسانے کا فیصلہ کر لیا وہ اللہ چیمٹی کی سنتا ہے تمہیں مولویوں نے پڑھایا ہے کہ تمہاری نہیں سنتا تمہیں پیروں نے پڑھایا کہ تمہاری نہیں سنتا اور ہماری نہیں موڑتا یہ فریب ہے یہ فراد ہے مولویوں کا اور پیروں کا اس لیے یہ فریب ہے کہ وہ کہتی ہیں تمہاری نہیں سنتا تو جب تمہارے منہ لٹک جاتی ہیں نا تو وہ پیر کہتی ہیں ہماری نہیں موڑتا تمہاری نہیں سنتا اور ہماری نہیں موڑتا لہذا تم ہمارے پاس آؤ خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے یہ ہے اندرون کہانی جو تمہیں ہم اس پٹی پہ چڑھا رکھا ہے خالی آؤ گے تو خالی جاؤ گے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے اب یہ پیروں کو نظرانہ بھی دیتا ہے اب یہ ذمہ دار ہے تو اپنے گندم میں سے پیروں کو حصہ بھی دیتا ہے اب یہ ذمہ دار ہے تو اپنے ڈنگر بھی پیروں کو تقسیم کرتا ہے اس کو نکلی پیسے بھی دیتا ہے اس کو نظرانے بھی دیتا ہے نظر پیسے بھی دیتا ہے ڈنگر بھی, بھی دیتا ہے گندم بھی دیتا ہے اس کے بعد یہ پاگل کہتا ہے یہ پیر مشکل خشاہ ہے میں نے کہا پیروں کا تر مشکل خوشاں نہیں سمجھو میری پیروں نے تمہاری مشکل کیا حل کرنی ہے تم پیروں کی مشکلیں حل کرتے ہو پیسے تم دیتے ہو نظرانے تم دیتے ہو ڈنگر تم دیتے ہو گندم تم دیتے ہو فصلوں میں سے حصہ تم دیتے ہو مشکل کشا وہ کہے کہ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ مضامین کی ندرت میں قرآن کمال کر دیتا ہے بیان کرتے ہوئے قرآن کمال کرتا ہے اس لیے چیلنج کرتا ہے فاتوب سورت میں مثلے اس جیسی کوئی ایک صورت ہو تمہارے سامنے تو پیش کرو قرآن نے کہا اللہ جی خالا کا تم میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تم کو پیدا کیا بس دلیل تو یہ بھی بہت بڑی تھی اللہ دلیل دینے والا ہم دلیل سننے والے ہمارے لیے یہ دلیل بہت بڑی دلیل تھی لیکن اللہ نے بس نہیں کی بس نہیں کی اللہ نے فرمایا صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلزین امن قبل کم ولزین امن قبل کم جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں نا انہیں بھی میں نے پیدا کیا یہ پہلے کون ہے یہ ذرا توجہ کیجیے اب یہاں ایک بڑا حض محسوس ہوگا توحید کا ایک معنی کرتے ہیں ہمارے شیخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ کہیے رحمت اللہ علیہ میں ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دوں کیونکہ آگے درس ہمارے چلتے جائیں گے یہ ہم ابھی تمہید میں ہیں ابتداء میں ہے خاکہ سا پیش کر رہے ہیں مستقل درس تو ہم ایک صورت کا شروع کریں گے انشاءاللہ میں ان کا تعارف کروا دوں اس لیے کہ ان کا بار بار نام آئے گا اس درس میں مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہ میرے والد محروم کے استاد تھے یہ حضرت شیخ القران مولانا غلام اللہ خان کے استاد تھے یہ میرے والد مرحوم کے پیر بھی تھے میرے والد مرحوم نے ان کی بیعت کی تھی اور حضرت شیخ القران نے بھی ان کی بیعت کی تھی ہمارے حضرت سید نیت اللہ شاہ سے بخاری گجرات والے وہ بھی انہی کے خلیفہ انہی کی بیعت کی تھی ہماری پوری جماعت کے علماء جو ہیں انہوں نے مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ الام کی تفصیل پڑھی حدیث پڑی ترجمہ پڑا بیک کی اللہ اللہ کرنا سیکھا ان کا تعلق ہے میا والی کے گاؤں سے جس کا نام ہے وا بچرا گاؤں کا نام کیا ہے واں بچرا گاؤں کا نام ہے یہ ایک جٹ کے بیٹے تھے زمی دار کے بیٹی ہیں نہ ان کا باپ عالم تھا نہ ان کا دادا عالم تھا یہ ایک جت کے, کے بیٹی ہیں یہ علم پڑھنے کے لیے ہندوستان میں پہنچے اور اللہ تعالی نے انہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں پہنچا یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے آپ کو ایک عجیب سی بات سناؤں یہ جب پہنچے تو حضرت گنگوہی بیمار تھے پڑھانے کے قابل نہیں تھے انہوں نے طلبا سے کہا کہ کسی اور مدرسے میں چلے جاؤ میں پڑھانے کے قابل نہیں ہوں بیمار ہوں تمہارا وقت ضائع ہو جائے گا سال تمہارا مر جائے گا چلے جاؤ باقی طالب علم تو اور مدرسوں میں چلے گئے لیکن مولانا حسین علی نے وہی ڈیرہ ڈالا اور اپنے استاد کی خدمت کرنی شروع بیماری میں ان کی خدمت کرتے ہیں انہیں اٹھاتے ہیں انہیں بٹھاتے ہیں انہیں کھلاتے ہیں انہیں پلاتے ہیں انہیں دباتی ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں مولانا حسین علی کو ایک دن استاد کہتی ہیں حضرت گندوئی ہی کہتی ہیں اور پنجابی مولوی اپنے تجیے اپنا وقت پیارا نہیں ہے تیرا وقت ضائع ہو رہا ہے میں بھی مار آدمی ہوں باقی طالب علم بھاگ گئے تم یہی بیٹھے ہو تمہارا سال مر جائے گا وقت ضائع ہو جائے گا تو مولانا حسین علی آگے سے جواب دیتی ہیں استاذ محترم ڈھلا استادوں کی خدمت کرنے سے وقت ضائع ہوا کرتی کرتے بندہ استاد کی خدمت کرے تو مکر ہوتا ہے بندہ استاد کی خدمت کرے تو سال مر جاتے ہیں میں باپ کی طرح آپ کی خدمت کروں گا جیسے میں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا اللہ تعالی نے مولانا رشید احمد گنگوہی کو صحت عطا کر دی جب وہ صحت یاب ہوئے تو انہوں نے جب شاگردوں کو پڑھانا شروع کیا تو مولانا حسین علی نے کیونکہ بہت خدمت کی تھی نا تو حضرت گنگوہی پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں حسین علی میں تجھے اس طرح پڑھاؤں گا کہ دنیا تیرا نام یاد ہو جاتا. دنیا تیرا نام یاد رکھے گی یہ جب پڑھ کے واپس وہاں بجرا میں آئے ہیں اور انہوں نے وہاں جنگل میں قرآن کا منگل لگایا انہوں نے قرآن پڑھانا شروع کیا ہے. پھر بنگال سے انڈونیشیا سے ترکی سے افغانستان سے دیوبند سے دلی سے سہارنپور سے طلبہ ہاتھ کے جھم جمکھٹے کے جھم جھمکھٹے وہاں پڑھنے لگے ہیں نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی کمرہ ہے نہ کوئی چندہ ہے نہ کوئی رسید بک ہے نہ کوئی انتظام ہے طالب علم مسجدوں میں پڑے ہوئے ہیں اور چٹاری بھی کوئی نہیں سب بھی کوئی نہیں مولانا حسین علی بھی ننگی زمین پہ بیٹھتے ہیں طالب علم بھی ننگی زمین پہ بیٹھتے ہیں یہ قرآن کی پڑھائی شروع ہو رہی ہے کھاتے سے ہیں ان کی کچھ زمین ہے اپنی کی زمیندار آدمی ہے یہ اپنی زمین میں پانی خود دیتے ہیں ہل خود چلاتے ہیں گندم خود کاٹتے ہیں اسے گاہتے ہیں اسے بوریوں میں بند کرتے ہیں اور اپنے زمین کی گندم جب گھر میں لاتے ہیں سب کچھ طالب علموں کو کھلا دیتے ہیں سارا خرچہ اپنا ہے اپنا خرچہ کیا انہوں نے یہ وہاں بچنا میں انہوں نے آ کے ڈیڑا لگایا مولانا حسین علی کا نام تو شاید آپ نے پہلی مرتبہ سنا ہوئی لوگوں نے لیکن ان کی شخصیت اور اہمیت بتانے کے لیے ایک اور شخصیت کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا وہ شخصیت لاہور میں آئی اور دنیا سے جانتی ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ مولانا احمد علی لاہوری رحمتہ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر بہت بڑے محدث بہت بڑے ولی بہت بڑے عالف لاہور میں ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت لاہوری وہ جو جورا کے م... وہ شخصیت لاہور میں آئی اور دنیا سے جانتی ہے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر بہت بڑے محدث بہت بڑے ولی بہت بڑے عالف لاہور میں گزرے ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت لاہوری کو مولانا حسین علی کیسا آدمی ہے تو حضرت لاہوری نے کہا تھا ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہو حسین علی تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی تو ثابت کرتا ہے وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحیث ثابت کرتا ہے مولانا حسین علی فنا تھے قرآن تھے ان کا اوڑنا بچھونا قرآن تھا ان کا کھانا پینا قرآن تھا دن رات کا مشغلہ قرآن تھا اور پھر جب واہ بجرا کے چودھریوں نے اور واہ بجرا کے سرداروں نے اور برادری کے نے جب کہا حسین علی یا اس توحید کو چھوڑ دو یا ہمارا شہر چھوڑ دو ہم یہ مکان بھی تم سے چھین لیں گے یہ تمہاری زمین بھی تم سے چھین لیں گے ورنہ رک جاؤ اس مسئلے توحید سے تو مولانا حسین علی نے اپنا وطن بھی چھوڑا اپنا شہر بھی چھوڑا اور بالکل ڈیرے پہ جا کے بیٹھ گئے اور وہاں جنگل میں پھر قرآن کا منگل لگا وطن انہوں نے اپنا چھوڑا ہے اب وہ ایک مانا لگتی ہیں حضرت نہاری کہتے ہیں کہ مولانا حسین رہی تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی توحید ثابت کرتے ہیں اب دیکھیے وہ توحید کیسے ثابت کرتے ہیں اللہ نے فرمایا عبادت میری کرو پکار میری کرو کیوں اللہ نے خالہ کر اس لیے کہ میں نے تم کو پیدا کیا ولدین امن قبلے اور جو تم سے پہلے گزر گئے ان کو بھی میں نے پیدا کیا تمام مفت کہتے ہیں من قبل کم سے مراد ہے تمہارا باپ تمہاری ماں تمہارا دادا تمہارا پردادا تمہارا نانا تمہاری اوپر والی نسل ولدینہ من قبلکم اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں تمہیں بھی میں نے پیدا کیا تیرے باپ کو بھی میں نے پیدا کیا تجھے بھی میں نے پیدا کیا تیرے دادا کو بھی میں نے پیدا کیا تجھے بھی میں نے پیدا کیا تیرے پردادا کو بھی میں نے پیدا کیا سارے مفسر یہ مانا کرتے ہیں اور مولانا حسین علی کیا مانا کرتے ہیں مولانا حسین علی کہتے ہیں رب کہنا چاہتا ہے اور مشرکوں اور شرک کرنے والوں اور میرے سوا اوروں کو پکارنے والوں اور میرے سوا اوروں کے سجدے کرنے والوں اور میرے سوا اوروں کی نیازیں دینے والوں اور مکے کے کافروں تم حضرت ابراہیم کو پکارتے ہو او عیسائیوں تم حضرت عیسا کو پکارتے ہو او یہودیوں تم حضرت عزیر کو پکارتے ہو او عیسائیوں تم حضرت مریم کو پکارتے اللہ کہنا چاہتی ہیں اور لوگوں تمہیں بھی میں نے پیدا کیا ولبین من قبلے اور میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا حضرت ابراہیم کو بھی میں نے پیدا کیا ہے حضرت عیسیٰ کو بھی میں نے پیدا کیا ہے حضرت موسا کو بھی میں نے پیدا کیا ہے حضرت عزیر کو بھی میں نے پیدا کیا ولین امین قبل تم سے جو پہلے گزر گئے ان کو میں نے پیدا کیا ہے یہ بہت ہو گئی تھی مثال لیکن اللہ نے اس پہ بس نہیں کی اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے بات کو آگے بڑھایا اللہ فرماتی اللہ دیتم المزہ فراشا اللہی جال لکم الفظہ فر آشا اللہ فرماتی ہے اگر اپنی پیدائش کو دیکھ کر میری توحید کی سمجھ نہیں آئی اگر اپنے باپ دادا کی پیدائش کو دیکھ کر میری بہدانیت کی سمجھ نہیں آئی تو پھر اپنے پاؤں تلے بچھی ہوئی زمین دیکھ اللہ دی جال القم الفظہ فراشا اس زمین کو تیرے لیے فرش کس نے بنایا یہ بچھونا کس نے بنایا ہے یہ بہتے ہوئے پانی پہ زمین کس نے ٹکائی ہے اور جب زمین حرکت کرنے لگی تو پہاڑ کی سے ٹھوکنے والا کال تھا اللہ دی جان لکم الرز فراشا پھر اس زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا پھر بات کو یہیں تک ختم نہیں کیا آگے بات کو بڑھاتے ہوئے کہا وہ سما بنا اور اگر نیچے دیکھ کر زمین کو دیکھ کر میری توحید کی سمجھ نہیں آئی تو نگاہیں ذرا اوپر اٹھا وہ بنا آسمان تو بغیر ستونوں کے چھت بنانے والا کون ہے کس نے بنایا آسمانوں کو بغیر سکونوں کے کھڑا کرنے والا کون ہے اس کے بعد اللہ بات کو آگے بڑھاتی ہے اور اللہ فرماتی ہے اگر اپنی پیدائش کو دیکھ کر میری توحید کی سمجھ نہیں آئی اگر باپ دادے کی پیدائش کو دیکھ کر میری توحید کی سمجھ نہیں آئی اگر زمین کو دیکھ کر میری وحدانیت کی سمجھ نہیں آئی اگر آسمان کو دیکھ کر میری وحدانیت کی سمجھ نہیں آئی تو پھر اس فضاؤں میں پھیلے ہوئے بادلوں کو دیکھ ان بادلوں میں سے پانی کے کترے اتارنے والا کون ہے انزلہ من سمائے مان انزلہ من سمائے مان پھر اس نے بادلوں سے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا فاخرا جا بھی من سمراتے رنز کلّہ تو ہایو میرے اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین بھی ایک متجاو رات ٹکڑے ہیں زمین کے ملے ہوئے یہ مربع فلاں چودھری کا وہ مربع فلاں چودھری کا یہ قلعہ فلاں چودھری کا فلاں کلّہ فلاں چودھری کا کتا متجاو راتن یہ ٹکڑے زمین کے آپس میں ملے ہوئے زمین بھی ایک جیسی آسمان سے ہم نے پانی برسایا لیکن اس میں سے جو میوے نکلتے ہیں ان کا رنگ بھی الگ ہے ذائقہ بھی الگ ہے یہ رنگوں میں تبدیلی کرنے والا کون ہے یہ ذائقوں میں تبدیلی کرنے والا کون ہے یہ سمندروں میں اللہ رقبت اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے دو سمندر چلائے ہیں مرج البح نے یل وہ آپس میں مل کے چلتے ہیں ان کے درمیان ہم نے ایک پردہ رکھا ہے جو پردہ کسی کو نظر نہیں آتا لیکن ایک طرف کا پانی میٹھا ہے دوسری طرف کا پانی کروا ہے ایک طرف کا پانی خوشگوار ہے دوسری طرف کا پانی انتہائی کروا ہے نمکین ہے کھالی ہے پینے کے قابل وہ دونوں سمندر آپس میں ہم چلاتی ہیں ملا کے چلاتی ہیں اللہ فرماتی ہے بئی نہ ان دونوں کے درمیان ایک آر ایک پردہ ہم نے رکھا ہوا ہے دونوں پانیوں کو ہم آپس میں ملنے نہیں دیتے ہیں میٹھے کو کڑوے کی طرف کڑوے کو میٹھے کی طرف ہم نے آج تک ملنے نہیں دیا پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتی ہیں اللہ فرماتی ہے سمندر دو ہیں ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے ایک کا پانی اچھا ہے ایک کا پانی نمکین ہے لیکن مچھلیاں ہم دونوں میں پیدا کرتی ہیں کھاری میں بھی پیدا کرتے ہیں میٹھے میں بھی پیدا کرتے ہیں اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں عقل یہ کہتی ہے دماغ یہ کہتا ہے کہ جو کھاری پانی میں مچھلی ہوگی اس کا ذائقہ بھی اور ہونا چاہیے میٹھے پانی والے کا ذائقہ اور ہونا چاہیے اس کا ذائقہ اور ہونا چاہیے اللہ فرماتی ہے پانیوں کے ذائقے میں تو فرق رکھا ہے مچھلیوں کے ذائقے میں فرق نہیں آنے دیا اس میں فرق نہیں آنے دیا یہ سب کچھ کرنے والے ہمیں آسمان سے بادل برسانے والے ہم بارش برسانے والے ہمیں پھر اس میں سے اناج کو پیدا کرنے والے ہمیں اس مربے سے کوئی اور چیز پیدا ہوتی ہے دوسرے مربے سے کوئی اور چیز پیدا ہوتی ہے اس زمین کے قلے سے کوئی اور چیز پیدا ہوتی ہے دوسرے کے سے کوئی اور چیز پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی پیدائش دیکھ اپنے باپ دادے کی پیدائش دیکھ زمین کو بچھونا دیکھ آسمانوں کا فرش دیکھ پھر درمیان میں بادل دیکھ برسنے والی بارش دیکھ پیدا ہونے والے پھل دیکھ پیدا ہونے والا علاج دیکھ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے فلاں تجالو لنداد عبادت کرتے ہوئے میرے شریک نہ بنایا کا عبادت کرتے ہوئے میرے شریک نہ بنایا کر میری پکار میں کسی کو شریک نہ بنا نظر و نیاز میں کسی کو شریک نہ بنا میری صفات میں کسی کو شریک نہ بنا آگے اللہ فرماتی تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میرا شریک ہو. کوئی نہیں ہے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے جو قرآن پاک کی فصاحت ہے قرآن پاک کی بلاغت ہے اس میں دلائل کی مدرت ہے اور اللہ تعالیٰ دلائل کا کا یہ ذخیرہ پیش کرتے ہیں اپنی توحید کے لیے اپنی وحدانیت کے لیے کیا کری تھی اللہ کو کہ وہ انسان جو مسجود ملائک ہے یہ میری بات غور سے سنیے گا وہ انسان جو مسجود ملائق ہے جس کے سامنے کسی دن فرشتوں کو جھکایا گیا اس کی عظمت کا اعلان کیا گیا کہ یہ بڑا عظیم ہے اے فرشتوں اس کے سامنے جھک کر اس کی عظمت کا اقرار کرو وہ انسان اتنی دستیوں میں گرا اتنی تستیوں میں گرا اتنی تستیوں میں گرا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتی ہے ان لکم فل انام اے انسان اگر تجھے میری توحید کی سمجھ نہیں نہ آتی تو اپنے دروازے پہ بندھے ہوئے جانور کو دیکھ انکوم فل انعام لائبرا جس کے سامنے کبھی فرشتوں کو جھکایا آج اس کو سمجھانے کے لیے جانوروں کی مثالیں دینی پڑ گئیں آج اس کو سمجھانے کے لیے دنگروں کی مثالیں دینی پڑ گئیں اللہ فرماتے ان ن ل فل لنام اب اپنی توحید کو اپنی وحدانیت کو اپنی کاریگری کو اپنے مختارقل ہونے کو اپنے مشکل کشاہ ہونے کو اپنے مددگار ہونے کو اللہ ثابت کر رہے ہیں اور کتنے خوبصورت انداز میں ثابت کر رہے ہیں اللہ فرماتے ان نہ لم فل لن وہ جو ڈنگر وہ چوپائے وہ جان جو تیرے دروازے پہ بندھے ہوئے ہیں اس میں بھینس ہے اس میں گائے ہے اس میں بکری ہے تبھی نے اس کو دیکھا ہے کہ تو اس کے سامنے جب چارہ ڈالتا ہے اور وہ جانور اس چارے کو کھاتا ہے وہ چارہ اس کے میدے میں پہنچتا ہے تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے کچھ کا خزلا بن گیا گند بن گیا گندگی بن گئی وہ نیچے بیٹھ گیا اصل غذا جو ہے وہ میدے کے اوپر آ گئی یہ ابن عباس کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس نبی پاک کے بھائی ہیں ہیں مفسر وہ وہ کہتے ہیں، وہ چارہ دو حصوں میں بٹ گیا کچھ کا دند اور فجلا بن گیا اور اصل غذا جو ہے وہ میدے کے اوپر آ گئی پھر میدے نے وہ اصل غذا جگر کی طرف سپلائی کر دی جگر میں ہم نے ایک مشینری لگائی اس مشینری نے اپنا کام کرنا شروع کیا اصل غذا تو اس نے دو حصوں میں بانٹ دیا کچھ تو اس نے دودھ بنا دیا جو اس نے تھنوں کو سپلائی کر دیا کچھ تو اس نے خون بنا دیا جو نے دل کو سپلائی کر دیا خون دل کی طرف چلا گیا اور دودھ جو ہے وہ تھنوں کی طرف چلا گیا قرآن کہتا ہے نسخی کم مما تھی بتون ہی مما تھی بتون ہی بتون جمع بطن کی اور بطن کا کمینا پیٹ اللہ کہتے ہیں نسکی کو ہم پلاتے ہیں تم کو ہم پلاتے ہیں تم کو ممبا تھی بتون ہی اس چیز میں سے جو جانوروں کے پیٹ میں ہے جو جانوروں کے پیٹ میں ہے ممبئی نے فرسن ود من گوبر اور خون کے درمیان سے ممبئی نے فرسن ودامن ایک طرف گوبر ہے وہ بھی پلیت ایک طرف خون ہے وہ بھی پلیت اس کا رنگ ددلا ہے اس کا رنگ سرخ ہے قرآن کہتا ہے نسخی کمب فی بتون ہی ممبئی نے فرسن ودامن ایک طرف گوبر پلیت ہے دوسری طرف خون پلیت ہے دو پلیتوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن کے اندر ڈالا لبان خالصہ لبنن خالصہ لبنن خالصہ لبننگ خالصہ اس میں ہم نے دودھ اس میں ہم نے خون کے رنگ تو ملنے نہیں دیا اس میں ہم نے گوبر کے ذائقے کو ملنے نہیں دیا اس میں ہم نے گوبر کے رنگ کو ملنے نہیں دیا تیری طبیعت کی نزاکت کا خیال رکھا کہ اگر گوبر کا ذائقہ اس میں آ جاتا تو اسے پھینک دیتا ہم نے تیری طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے لبنن خالص تیرے برتن میں خالص دودھ ڈالا ہے ہم نے تجھے دودھ خالص دیا تو میری عبادت خالص کی بھی میری پکار خالص کیا کر جب لینے کی باری آتی ہے تو خالص چیز مانگتا ہے کہتا ہے بیٹے بھی خالص ہو اولاد بھی خالص ہو بیوی بھی خالص ہو اور دودھ بھی خالص ہو لینے کے لیے آتا ہے تو خالص کی بات کرتا ہے دینے کا وقت آتا ہے تو ملاوٹ کرتا ہے اس وقت کہتا ہے میری ان کے نا دی میری ان کی آگے ان کی ان کی آگے یہ کہتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اپنائے ہے قرآن پاک میں اور سمجھایا ہے اپنی وحدانیت کو اور سمجھایا ہے اپنی توحید کو رنگ بدل بدل کے اور چوٹیں کی ہیں ان کے دماغ پر ضربیں لگائی ہیں ان کی عقل پر ضربیں لگائی ہیں ان کے دماغ پر اور سمجھایا انہیں کہ دیکھو اللہ پر آپ سورت نہ کبھی گھر میں جا کے پڑھیں چودویں پارے میں ہے سورت ناہل اور سورت ناہل کے ابتدائی دو رکوع آپ جا کے پڑھیں وہاں اللہ نے اپنی کاریگری کی کمال ہی کر دی ہے اللہ نے فرمایا تجھے بنایا زمین بنائی آسمان بنائے یہ پھل فروٹ بوٹے بنائے آسمان بادلوں سے پانی اتارا پہاڑوں کی میف میں نے پھونکی اس میں راستے میں نے رکھے اس میں نشانیاں میں نے رکھی آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین میں نے کیا اور چاند کی ضیا پاشیاں کبھی دیکھ اور سورج کی آخسی کرنے کبھی دیکھ سورج میں نے بنایا میرے حکم سے چلتا ہے چاند میں نے بنایا میرے حکم سے چلتا ہے ستارے میں نے بنائے اور آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین میں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں یہ اناج میں نے پیدا کیے یہ پھل میں نے پیدا کیے پھر اللہ گنتے ہیں یہ انار میں نے بنائے یہ کھجور نے بنائی اللہ پھر انہیں گنتے ہیں یہ انار میں نے بنائے یہ کھجور میں نے بنائی اللہ پھر گنتے ہوئے کہتے ہیں یہ گھوڑے میں نے بنائے یہ خچر میں نے بنائے اللہ فرماتے ہیں یہ گدھے جس پہ سوار ہوتے ہو یہ بار برداری کے کام آتے ہیں جن پہ سودا لاتے ہو اللہ فرماتے یہ گدھے بھی میں نے بنائے اور یہ گھوڑے بھی میں نے بنائے یہ ترکبو ہاتھ تاکہ تم ان گھوڑوں کے اوپر سوار ہو یہ گل تم سمجھ نہیں آئے گی میں سمجھا گا سمجھ آ جائے گھوڑے اس لیے بنائے ہیں کہ گھوڑوں کو گھوڑے کو اٹھا کے اپنے اوپر سوار نہ کرو سمجھ گیا گھوڑے کو چک کے اپنے اوپر نہ لگو گھوڑے بنائے ہیں کہ گھوڑوں کے اوپر اوپر چڑو گھوڑوں کے گھوڑے ہم نے بنائے ہیں تاکہ سواری کرو کچر ہم نے بنائے تاکہ سواری کرو گدے ہم نے بنائے تاکہ سواری کرو اور اللہ فرماتے ہیں کبھی نہیں دیکھا تم نے جب تمہارا مال جب تمہارے جانور صبح کے وقت چرنے کو نکل جاتے ہیں شام کے وقت چر کے واپس آتی ہے یہ جانوروں کا چرنا یہ جانوروں کا عطا کرنا یہ جانور جو زینت ہے جس پر فخر کرتے ہو میری اتنی بھینسی ہیں میری اتنی گائے ہے میرے اتنے اونٹ ہیں یہ جانور ان کا چرنا صبح کے وقت جانا شام کے وقت آنا یہ میں نے بنایا ہے ساری نیمتیں گننے کے بعد اللہ فرماتے ہیں وہ ان تدو نعمت اللہ ہے لا تو سوہا لا تو سوہا اگر تم میری نیمتوں کو گننا چاہو تم نہیں گن سکتے ہو نہیں گن سکتے ہو نہیں گن سکتے ہو میں کون کون سی نعمت تیرے سامنے بیان کروں اور آخر میں اللہ جا کے ایک جملہ کہتے ہیں اور اس میں کمال ہی کر دیا اس جملے میں وہ سنیے اور سر دنیا اللہ فرماتے ہیں افام یخم افم یخلو تو کمل لا یخلوک افمئی یخلو یہ دو رکنوں میں میں نے تمہیں سنایا میں نے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا, یہ بنایا، میں نے پیدا کیا میں اس خالق ہوں میں پیدا کرنے والا ہوں میں بنانے والا ہوں اللہ فرماتی افہ یسلو تو کمل لا یخلوق ایک وہ ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا جس نے کچھ نہیں بنایا اور جس نے سب کچھ بنایا بھلا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں واہ میرے اللہ ایک نے تو کچھ بھی نہیں بنایا ایک جگہ پہ چھبیسویں پارے کی ابتدا ہے چھبیسواں پارا شروع ہوگا اور اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ارونی ارونی مازا من الارض سلتوں صرف سماوات اللہ اکبر اللہ فرماتی ہیں یہ ساری کائنات تو میں نے بنائی تجھے بھی میں نے بنایا زمین میں نے بنائی پانی میں نے بنایا پہاڑوں کی میخیں میں نے ٹھوکی یہ رستے میں نے بنائے یہ دلشن میں نے بات کیے یہ پھلوں میں رنگ دینے والا یہ پھولوں میں خوشبو اور رنگ دینے والا یہ جب میری ذات ہے اللہ فرماتے ہیں, میرے پیغمبر یہ جو غیر اللہ پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کھوٹی ہماری جھولی بھر دو اور ہماری لجے پالو اور یہ غریب نواز ہیں میرے پیغمبر ان کو کہو ارونی مازا خلقو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ہمیں بھی دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا اور زمین بنائی انہوں نے آسمان بنایا انہوں نے ستارے بنائے انہوں نے پھر پاگل ہو گئے ہو جنہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا ان کو اس کے برابر کرتے ہو جس نے سب کچھ بنایا جس نے سب کچھ بنایا ہے وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ نے اپنی وحدانیت کو اس رنگ میں پیش کیا ہے کہنا یہ چاہتا تھا سمجھانا یہ چاہتا تھا بیان یہ کرنا چاہتا تھا اگر میں اس میں کامیاب ہوا ہوں کہ اللہ تعالی نے جو چیلنج کیا ہے کہ فاتوب سورت علم اس جیسی ایک صورت پیش کرو جس کے مضمون اس کیسی ہو جس کی فساد اس جیسی ہو جس کی بلازت اس جیسی ہو تو میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ اس کے مضامین کس طرح کی جو چیلنج کیا جا رہا ہے کس طرح کے مضامین لاؤ ان مضامین کا ایک خاکہ ایک رنگ سا میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ قرآن پاک کی اکثر جگہوں پہ آپ کو یہ باتیں ملیں گی اکثر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا مثلا آپ قرآن پاک میں اکثر جگہ پہ پڑھتی ہیں وہ اب کل شعین علیم واہ ابک الین قدیر ان کا انت سمیع العلیم ان کا انت عزیز الحکیم ان نکان تک طواب الرحیم آپ قرآن میں پڑھتی ہیں ان اللہ علی ممباتی سدور ان اللہ علیم بے ذاتی یہ ایک رنگ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی پیش کرتے ہیں سینوں کے راز جاننے والا میں ہوں دلوں کی باتیں جاننے والا میں ہوں ہر چیز کا عالم میں ہوں ہر چیز کو جاننے والا میں ہوں آیت تو ذرا تلاوت کیجئے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہوں الحو الحیو ہمیشہ زندہ رہنے والا میں الکیو خود بھی قائم ہوں اور ساری کائنات کو کائم رکھے ہوئے سنبھال کے رکھا ہے میں نے زمینوں کو سنبھال کے رکھا ہے میں نے آسمانوں کو سنبھال کے رکھا ہے میں نے پہاڑوں کو سنبھال کے رکھا ہے میں نے سورج کو سنبھال کے رکھا ہے میں نے چاند کو سنبھال کے رکھا ہے میں نے فرشتوں کو سنبھال کے رکھا ہے میں نے انسانوں کو میں تیوم ہوں پھر آگے قرآن کہتا ہے لاتا فز سنتوں و لا نعم اور نیند تو اپنی جگہ پہ رہ گئی ہمیں تو نیند بھی کبھی نہیں آئی پھر قرآن آگے کہتا ہے لہو مافی سماواتے وہ ما زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک کون ہے اللہ ہے زمین کی ہر چیز کا مالک میں آسمان کی ہر چیز کا مالک میں آخر میں اللہ جاتا جا کے کہتی ہے واسیہ کرسی واسعہ واسیہ کرسی یو سماواتی وال کرسی یا تو کرسی سے مراد یہی کرسی ہے جو ہمارے محاورے میں استعمال ہوتی ہے جس پر بندہ بیٹھتا ہے اللہ فرماتی ہے وہ جس پر ہم بیٹھتے ہیں وہ پوری زمینوں اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے گھیرے ہوئے یا کرسی یا کرسی جو ہے یہ استعمال ہوتی ہے محاورتن سلطنت تسلط قدرت طاقت کرسی بمینا قوت میری کرسی بڑی مضبوط ہے کرسی بمینا قوت کرسی بمینا اقتدار کرسی بمینا طاقت اللہ فرماتی ہیں واسیہ کرسی یہ سماواتے ول میری قدرت میری طاقت میری سلطنت میرا غلبہ اس نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے گھیر رکھا ہے میرے غلبے نے ولا و حف زما ولا یو دوہو حفظا و لالی زمین و آسمان کی نگرانی بھی کرتا ہوں کبھی تھکتا بھی نہیں اللہ فرماتے ہیں کبھی تھکتا نہیں ہوں مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے کبھی تھکتا نہیں ہوں وہ لالی یل ہم انشاءاللہ یہ درسوں کا جو مضمون ہے خیال یہ ہے کہ سورت فاتح آپ کے سامنے بیان کریں گے ان سورت فاتحہ ہم شروع کریں گے اور سورت فاتحہ کے تفسیر میں انشاءاللہ ہم آپ کو پورے قرآن کی سیر کروائیں گے انشاءاللہ شاء بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہے جمعے بھی مجھے رکایا کہ یہ جب اس طرح ہم بیٹھتے ہیں قرآن پاک میں تو یہ پیٹھ ہوتی ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہی. ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ تعلیم کے لیے تعلیم کے لیے قرآن پاک جب رکھے جائیں اور اس کی طرف پیٹھ ہو تعلیم کے لیے تو اس میں حرج نہیں ہے اور اگر کوئی صورت ایسی بنے کہ پیٹھ ہونے سے بچ جائے بندہ اس طرح کوئی ترتیب بن جائے تو پھر پیٹھ نہ کرنا یہ بہتر ہے قرآن کا ادب ہے قرآن کا احترام ہے میرا خیال ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح یہ ہمارے دوست لمبی پٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب قبلے کی طرف اگر منہ کر لیں یہ جس طرح میری طرح منہ کر کے بیٹھے ہیں اگر یہ سارے کے سارے قبلے کی طرح منہ کر لیں سیدھے ہو جائیں قبلے کی طرف منہ کر لیں تو پھر قرآن پاک کی طرف پیٹ نہیں ہوگی یہ سامنے جو پھٹی ہے یہ بھی اس طرح نہ رکھی جائے یہ پھٹیاں بھی لمبی رکھی جائیں اور جو بھی پھٹی کے اوپر بندہ بیٹھتا ہے تختی پر وہ اپنا منہ کس طرف کرے گا قبلے کی طرف جب وہ اپنا منہ قبلے کی طرف کر لے گا تو پھر کسی قرآن کو پیٹ نہیں ہوگی یہ اس طرح کا طریقہ بنائیں گے یہ کہتے ہیں کہ شادی پر ڈھول بجانا کیسا ہے ایک عالم صاحب نے کہا ڈھول بجانا جائز ہے عالم نہیں ہوں گے بے کوئی اور چیز ہوگا پتہ نہ ہوا کہ ڈھول کیا, کیا ہوتا ہے دف آج کے زمانے میں نہیں ہے اور دف وہ ہوتی تھی جو ایک طرف خالی ہوتی تھی اور صرف ایک طرف اس کے چمڑا چڑا ہوا ہے جس کو بچیاں بجاتی تھی جیسے آج کے زمانے میں گھڑا بجانا یہ دف کی صورت ہے گھڑا بجانا لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں بچیاں بجاتی تھی لیکن اب بچیاں نہیں بجاتی ہیں بچیاں دیا ماما بجانا دلیل بچیاں والی اور کرتوت کرتے ہیں وہ بڑیاں آج بھی اگر شادی کے موقع پہ چھوٹی بچیاں نابالغ بچیاں شادی کے موقع پہ کہیں بیٹھ کے وہ گھڑا بجا لیتی ہیں تو اس میں کیا آ لیکن بشرتے کہ وہ چھوٹی بچیاں ہوں ان میں بڑی بچیاں شامل نہ ہو بڑی بچیاں شامل ہو جائیں گی تو پھر یہ کیا ہو جائے گا غلط ہو جائے گا توتا حلال ہے یا رہا ہے کس نے کھوانا چاہیے یہ نہیں کھانا چاہیے اللہ تعالی عمل کی توفیق تھا فرمائے میں پھر آپ سے ایک گزارش کروں گا آپ نے یہ ہمارا طریقہ دیکھا ابھی ہم نے وہ طریقہ شروع نہیں کیا جس طریقے پہ ہم نے پڑھانا ہے یہ ہم نے خاکا سا آپ کے سامنے رکھا ہے بات دوسری طرف چل نکلتی ہے ہم بھی اڑ جاتے ہیں اس طرف پھر میں آج ایک اپیل کروں گا آپ سے کہ اس درس کو اور اس پروگرام کو کامیاب بنانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ نے یقیناً محنت کی ہے اس ہفتے میں تبھی پہلے جمعے سے لوگ زیادہ آئے ہیں ویسے تو ہم تو پڑھائیں گے اللہ کی رضا کے لیے تیس بندے بھی ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارے انداز میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس لیے کہ ہم نے لوگوں کے لیے نہیں پڑھانا ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھانا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو اس سے بہت سارے لوگ فائدہ حاصل ہو آپ آئندہ ہفتے بھی یہ محنت جاری رکھیں گے یہ لذت اور قرآن سننے کا یہ حز اور یہ مزہ جو آپ یہاں محسوس کرتے ہیں ان لوگوں تک آپ یہ بات ضرور پہنچائیں گے جو اس سے ابھی تک محروم ہیں انہیں آپ پہنچائیں گے اور اس ہفتے میں انہیں تیار کر کے آپ پھر یہاں لائیں گے تاکہ یہ ہمارا مرکز اور یہ ہمارا اصل اور یہ جس کو میں نے پچھلے جمعے پہ کہا تھا کہ یہ ہماری ماں جس سے ہم نے جنم لیا موحدوں نے جنم لیا اس اٹھارہ بلاک سے یہ ہماری ماں کی طرح ہے یہ اٹھارہ بلاک یہ ہمارا مرکز ہے یہ ہماری اصل ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی رونق اللہ تعالیٰ کرے کہ دن دگنی اور رات چگنی ہوتی چلی اس میں یہ قرآن کی بہاریں ہوں رونقیں ہوں لوگ اس طرف ٹوٹے لوگ اس طرف آئیں لیکن یہ ہماری محنت کی وجہ سے ہوگا میں خاص کر کے اپنے ورکروں سے اور خاص کر کے موحد دوستوں سے کہوں گا کہ وہ لازمن محنت کریں اس کے لیے لوگوں کو ملے جنون کی حد تک وہ اپنے اوپر سوار کر لیں اس پروگرام کو جنور کی حد تک کہ یہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا درس کا دینا اور سننا یہ بہت بڑا ثواب ہے اور اس کا اجر ہم نے اپنے اللہ سے جا کے لینا ہے وآخر الحمدللہ